وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل أليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله إثنى أشرى شهر في كتاب الله خلق منها سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا تعریف اور توصیف کی بریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا اللہ رب العالمین ساری کائنات کا خالق ہے اللہ تعالیٰ سارے مکانات کا خالق ہے اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کا خالق ہے اللہ ہی تعالیٰ سارے زمانوں کا خالق ہے دن مہینے رات ہفتے اشرے یہ بھی سب اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں اور اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے اپنی جس مخلوق کو چاہتا ہے جس فضیلت اور برضری سے چاہتا ہے نوازتا ہے اور اللہ رب العالمین نے مہینوں کی گنتی بارہ رکھی ہے ان بارہ مہینوں میں اللہ رب العالمین نے چار مہینے حرمت والے بنائے ہیں انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے سے ہم گزر رہے ہیں جس کو محرم الحرام کا مہینہ کہا جاتا ہے سب سے پہلے تو آج ہم انشاءاللہ شاء محرم الحرام کے فضائل دیکھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ شاء محرم الحرام میں جو بدعتیں ہوتی ہیں ان کی طرف بھی ایک نظر کریں گے تو محرم الحرام کی فضیلتیں کیا کیا ہیں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک اردو میں لفظ ہوتا ہے احترام ریسپیکٹ کرنے کو بولتے ہیں نا احترام تو اسی سے حرام جو ہے اسی سے احترام بھی ہے یعنی ایسا مہینہ جس کی عظمت زیادہ ہے جس کے جس کا پامال کرنا حرام ہو اس کو جو ہے اس کی آ, اس کی بے عزتی کرنا آپ بول سکتے ہیں آسان لفظوں میں کہ اس کی بے عزتی کرنا حرام ہے اس کی عزت اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے تو مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کی تعظیم کریں اس کا احترام کریں تو <coughs> ویسے تو گناہ جو ہے وہ کسی بھی مہینے میں آپ کریں تو گناہ گناہ ہے لیکن گناہوں کے بارے میں ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ کی قباہت گناہ کی برائی گناہ کی خرابی یہ زمانہ بدلنے سے اسی طرح سے مقام بدلنے سے اسی طرح سے مفول آبجیکٹ بدلنے سے بدلتے رہتی ہے جو یعنی جیسے بعض زمانوں میں ایک ہی گنا اس کی برائی زیادہ ہو جاتی ہے اب بعض زمانوں میں کم ہو جاتی ہے نا جیسے عام دنوں میں گناہ کرنا ہوئی گنا ہے لیکن خاص طور پہ محرم میں آپ اگر کوئی گناہ کریں تو اس گناہ کی برائی کیا ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے محرم میں اگر آپ یا ربی الاول میں آپ کریں یا اور مہینوں میں آپ کریں تو آپ کے گناہ کی برائی کیا ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے اس لیے اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان مہینوں کے بارے میں کیا فرمایا فلا تھزلیم فی ہنفکم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو اپنے اوپر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے گناہ کیونکہ گناہ اللہ اللہ پہ ظلم اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے گناہ اصل میں کیا ہوتا ہے ہم اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں گنا کر کے تو ان مہینوں میں کیونکہ خاص طور پہ کہا ہے تو ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کو زیادہ ب... زیادہ بڑا عذاب ہے اس کے لیے زیادہ قباہت ہے زیادہ بری چیزیں گناہ گنا کرنا تو زمانہ تبدیل ہونے سے کیا ہوتا ہے گناہوں کی جو برائی ہے وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے ایسے ہی مقام تبدیل ہونے سے بھی نا جیسے گالی دینا برا ہے لیکن اگر کوئی بازار پہ گالی دے تو اس کو گناہ ملے گا مسجد میں اگر گالی دے تو زیادہ گناہ ملے گا کیونکہ وہاں پہ تو ویسے دنیاوی بات کرنا ہی منع تھا تو گالی آ کر کے دے رہے تو اور زیادہ بڑا گناہ ملے گا تو زمانہ تبدیل ہونے سے بھی کیا ہوتا ہے کہیں اور بدکاری کرے تو گناہ ملے گا لیکن اگر کوئی حرم میں جا کر کے کرے تو اور زیادہ بڑا اس کو گنا ملے گا تو زمانہ زمانہ بدلنے سے بھی گنا کی برائی بڑھتی ہے کم ہوتی ہے ایسے ہی مکان جو رہتا ہے مکان اس کے بدلنے سے بھی گنا کی برائی کم زیادہ ہوتی رہتی ہے ایسے ہی یعنی جس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں گنا اس کے بدلنے سے بھی کیا ہوتا ہے گنا گھٹا بڑھتا رہتا ہے مثلاً گالی دینا بری چیز ہے عام آدمی کو گالی دینا بری چیز ہے لیکن کوئی اپنے والدین کو گالی دے تو اور زیادہ برا ہے نا کیونکہ جن کو اف تک کہنے سے منع کیا گیا ان کو اگر گالی دے تو گنا اور زیادہ بڑھ جائے گا تو جو مفول ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ گنا کیا جا رہا ہے جیسے بتکاری کرنا گنا ہے لیکن پڑوسی کی عورت سے بدکاری کرنے کے لیے الگ سے حدیث شناخت کی قباہ کی اگر پڑوس کی عورت ہے اس سے بدکاری کر رہا ہے تو اور زیادہ بڑا گناہ اس کو ملے گا اللہ کے نبی اسلم نے اس کے لیے الگ سے ممانت فرمائی ہے تو گنا جو ہے وہ گھٹا بڑھتا رہتا ہے ایسے ہی نیکیوں پر ثواب بھی جو ہے وہ زمانہ بدلنے سے مقام بدلنے سے اور اسی طرح سے جو ابجیکٹ ہوتا ہے اس کے بدلنے سے جو مفول ہوتا ہے اس کے بدلنے سے گھٹا بڑھتا رہتا ہے نا اور دنوں میں آپ نیکیاں کریں گے آپ کو ثواب ملے گا لیکن ان مہینوں کے اندر کیونکہ یہ تعظیم والے مہینے ان کا خصوصی طور پہ ریسپیکٹ کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے تو ان مہینوں میں اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو آپ کو نیکی کا ثواب بڑھ کر کے ملتا ہے خاص طور پہ حضرت ابن عباس وغیرہ سے اثر مروی ہے آہ آہ ان مہینوں میں جو ہشیار حرمت والے مہینے ہیں ان میں گناہوں کی قباہت اور برائی بھی بڑھ جاتی ہے اور نیکیوں کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے تو آپ جیسے اور پھر رمضان میں آپ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے آخری اشرے میں کرتے ہیں اور زیادہ ملتا ہے زلیجہ کے پہلے اشرے میں کرتے ہیں اور زیادہ ملتا ہے تو نیکیاں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں حرام مہینوں میں جب آپ کو کرتے ہیں تو اور اسی طرح سے مکان بدلنے سے بھی نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے نا عام علاقوں میں آپ نیکی کریں نماز پڑھیں تو آپ کو اتنا ثواب نہیں ملے گا لیکن اگر آپ حرم میں جا کر کے نماز پڑھیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے ایسے ہی مفول بدلنے سے بھی کسی اور کے ساتھ اس سلوک کریں گے تو ثواب ملے گا اپنے رشتے دار کے ساتھ کریں گے تو زیادہ ملے گا ماں باپ کے ساتھ کریں گے اور زیادہ ملے گا تو یہ مہینے کی پہلی خصوصیت کیا ہے کہ کی یہ حرام مہینہ ہے حرام مہینے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں گناہوں کا عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے گناہوں کی برائی بھی زیادہ ہوتی ہے اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا اس کو اجر بھی زیادہ دیا جاتا ہے یہ پہلا فضواب ہے پہلی فضیلت ہے اس کے متعلق تو اب دوسری فضیلت یہ ہے محرم الحرام کی کہ سارے مہینوں میں محرم کا مہینہ واحد ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا ہے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ یہ اور کسی مہینے کو بھی اللہ کا مہینہ رمضان کو بھی اللہ کا مہینہ ہر مہینے کی اپنی خصوصیت ہے تو اس کی الگ خصوصیت ہے کہ اس کو کیا کہا گیا شہر اللہ اللہ کے نبی اسلم نے اس کو صحیح عدیشوں کے اندر شہر اللہ کہا ہے اللہ کا مہینہ اور ذہنی بات ہے کہ کسی چیز کو ہر مہینہ اللہ کا ہے ہر مہینہ اللہ کا ہے محرم کو شاہراللہ کا اس کا مطلب نہیں کہ اور مہینے اللہ کے نہیں سارے مہینوں کا مالک اللہ ہے لیکن اس مہینے کو خاص طور پہ شاہر اللہ کہا اس سے کیا ہوا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کی عظمت اور فضیلت بیان کرنے کے لیے اس کو خاص طور پہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کبھی کہ کسی چیز کی اہمیت بتانے کے لیے خاص طور پہ کیا کیا جاتا ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے جیسے ساری اٹھنی اللہ کی اٹنی ہے لیکن ایک اٹھنی کو ناقت اللہ کہا گیا اللہ کی اٹنی کس کی اٹنی تھی صالح ہاں صالح علیہ السلام کی وہ جو قوم سمود کے پہ نبی بنا کے بھیجے گئے تھے تو ان کی اٹھنی کو قرآن مجید میں کہا گیا نا ناقت اللہ ہاں سارے گھر کا سارے گھروں کا مالک اللہ اس گھر کا مالک کون ہے اللہ ہی ہے لیکن اللہ کی مسجدوں کو مسجدوں کو بیت اللہ کہا گیا کعبہ کو بیت اللہ کہا گیا کیوں منسوب کر کے اللہ کی طرف جب منسوخ کر دیے تو اہمیت سارے روحوں کا مالک کون ہے اللہ ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پہ روح اللہ کہا گیا تو اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو سارے اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ کے بھی وہ خاص طور پہ عبد اللہ کہا جاتا ہے نا خاص طور پہ اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ کہا گیا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے بہت سارے بچے ہیں لیکن ایک بچے کو آپ بس ہیں میرا بیٹا ہاں میرا بیٹا یہ تو آپ اس کو خاص اپنی طرف منصوب کر کے کیا کرتے ہیں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو محرم کو یہ خصوصی فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا ہے شاہ راہ کہا ہے اسی طرح سے محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ بعض حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے البتہ علما نے کہا کیونکہ رمضان کی فضیلتیں دوسرے مہینوں سے بھی ثابت ہیں تو رمضان کے علاوہ جتنے بھی مہینے ان سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے اللہ کے اسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے اسی طرح سے کتنی فضیلتیں ہو گئی تین ہو گئی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس میں روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے اللہ کے نبی اسلم نے فرمایا افضل السیامی باد رمضان شاہ ر اللہ, اللہ تد محرم کی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں جن کو تم جس کو تم محرم کہتے ہو اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب سے افضل ہے تو اس لیے رمضان کی روزوں کے بعد نفلی روزوں کے لیے سب سے بہتر وقت کون سا ہے محرم کا مہینہ ہے تو محرم کے مہینے میں خصوصی طور پہ نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اب اس میں علماء کے دو آ رہے بعض علما کہتے ہیں کیونکہ یہ سب سے افضل مہینے کے روزے ہیں تو سارا مہینہ روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ افضل روزے ہیں دوسرے علما کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے کی نبی اسلم رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے صحیح ریس اللہ بھی نبی ثابت ہے کہ رمضان کے علاوہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی مہینے میں پورا روزہ نہیں رکھا ہے تو سنت کی اتباع اسی میں ہے کہ پورا مہینہ تو روزہ نہ رکھے لیکن کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے تو ہم ویسے عام دنوں میں روزہ کہاں رکھ پاتے ہیں تو ایک محرم کا مہینہ ملتا ہے اور آج کل موسم بھی جو ہے ٹھنڈا ہے تو تھوڑا سا اگر عادت بنا کر کے روزہ رکھنے کی کوشش کریں تو میرے خیال سے انشاءاللہ تعالی کوئی مشکل کام نہیں ہے تو محرم میں ہمارے عام طور پہ وہ حدیث رمضان ہی میں سنائی جاتی ہے باب الریان والی لیکن شارحین نے یہ بات کہی کہ وہ جو باب الریان ہیں وہ خاص طور پہ کن لوگوں کے لیے جو روزہ جن کی عادت ہوتی ہے یعنی صرف فرض روزے پہ اتفاق کرتے ہیں وہ ان کے لیے نہیں وہ تو سارے مسلمان کرتے ہیں نا فرض روزے تو سارے لوگ رکھتے ہیں وہ لوگ وہاں مراد ہے کہ جو بابریان سے جائیں گے جنت میں جو فرض کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتے کثرت سے روزہ رکھنے والے مراد ہیں تو جو ہے ان مہینوں میں خاص طور پہ خصوصی طور پہ روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ افضل روزے ہیں ان مہینوں کے اسی طرح سے چار فضیلتیں ہو گئیں پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے سے ہمارا جو ہجری کیلنڈر ہے اس کا اس کے سال کا آغاز ہوتا ہے یہ خصوصی بات ہے نہیں ہمارے سال کا آغاز جو ہے وہ Uh, اب ہم کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی تہذیب ہمارے اوپر اتنی غالب آ چکی ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تو میرے خیال سے ابھی مہینوں کی بارہ گنتی بھی نہیں پتا ہوگی ان کو ہاں کیا آپ کا کیا انداز ہے کتنے لوگوں کو پتا ہوگا مہ... بارہ مہینوں کے نام ہاں بہت کم ہی لوگ ہیں. اچھا نام تو بہت دور کی بات ہے کون سا مہینہ چل رہا ہے یہ بھی بہت دور کی بات ہے محرم میں تو پتہ چل جاتا ہے سبیلے ویلے لگتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ محرم شروع ہو گیا ہاں اور یعنی محرم اور رمضان کے علاوہ اور زلیجا زلیجا میں بقرعید تک کے پتا رہتا ہے کہ کون مہینہ چل رہا ہے اس کے علاوہ میرے خیال سے آپ بیچ مینیم کسی سے پوچھ لیں کہ ہجری کا کون سا مہینہ چل رہا ہے تو نہیں پتا نہیں بتا پائیں گے اکثر لوگ مہینہ چھوڑیے آپ سال پوچھ لیں تو کوئی نہیں بہت کم لوگ بتا پائیں گے کہ کون سا سال چل رہا ہے ہاں تو یہ ٹھیک ہے شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ دوسرا کیلنڈر یوز کر لیں لیکن اپنے کیلنڈر کو ہم نے بالکل بھی چھوڑ دیا ہے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے اکثر لوگوں نے جو کیا, کیا اپنے کیلنڈر کو بالکل چھوڑ دیا ہے یعنی آپ دیکھیے پہلے کم از کم اتنا تو تھا کہ عید اور رمضان کے موقع پہ لوگ باہر نکل کر کے چاند دیکھ لیتے تھے اب لوگ چاند بھی نہیں دیکھتے ہیں. میرا تو میں تو میرے ہر مہینے کیونکہ چاند نکالنا میری ذمہ داری ہے جمیت میں तो मैं तो देखी मैं तो देखता हूं या नुमाइंदों को अपने बता के रखता हूँ कि आप लोग चांद देखिए लेकिन मैंने इस मरतबा रमजान में भी ईद में भी और ईद उजह के मौके पर भी चांद निकलने के लिए मैं चांद देखने के लिए बाहर निकला तो मैंने देखा दो चार लोग भी नहीं दिख रहे चांद देखने वाले दो चार लोग भी मतलब कम से कम हम लोग को बचपन में याद था कि चांद देखने का एक शौक रहता था लोग सड़कों पर निकल के चांद देखते थे टेरिस पर खड़े चांद देखते थे اب لوگ نہیں ٹاور پہ بھی نہیں دیکھتے اب لوگ چاند دیکھتے ہیں موبائل میں اور ٹی وی پہ وہاں چاند برداشت کرے تو چاند موبائل یا ٹی وی پہ تھوڑی پھر لوگ جو ہے نا لوگ پھر اس کے بعد چاند میں اختلاف ہو جائے گا تو لوگ گالی دیں گے علماء کو کہ چاند میں رات میں چاند نکال لیں بھائی تو علماء کے چاند نکالیں گے چاند آپ دیکھو گی نہیں تو اختلاف ہو گئی نا لوگ دیکھتے نہیں چاند اس کے بعد اختلاف ہو جاتا ہے تو علما کو گالی دینا شروع کر دیتے یعنی یہ اس امت میں سب سے آسان کام یہ ہے نا کہ کوئی بھی مسئلہ آئے علما کے سر پہ پھوڑ دو امت کے علماء ایسے ہیں اس وجہ سے ساری مصیبتوں کا مطلب ان کو بچاروں کو سہولتیں بھی مت دو اور اس کے بعد جتنی مصیبت بتائے سب تو پھوڑ دو علماء کے اوپر یہ علماء کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آپ چاند نہیں دیکھیں گے اپنے کیلنڈر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا اپنے کیلنڈر سے مسلمانوں کا کیا تعلق ہے سال بھی نہیں پتا کہ کون سا سال چل رہا ہے گارنٹی دے رہا ہوں میں آپ مائک نگر کے باہر نکل جائے کیمرا لے کر کے بلکہ یہ تو ایک اچھا سوشل ایکسپیریمنٹ ہو جائے گا مسجد کے باہر کڑے جمعہ کے بعد اور پوچھیے لوگوں سے کون سا سن چل رہا ہے کو نہیں بتا پائیں گے کوئی تعلق ہی نہیں اپنے کیلنڈر سے کافروں کا کیلنڈر اس لیے بعض علما باقاعدہ اس کو تہذیب کے خلاف سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں تاریخ بھی لکھی جائے تو مسلمانوں کے کیلنڈر کا کی تاریخ بعد میں لکھی جائے اور کافروں کے کیلنڈر کی تاریخ اوپر لکھی جائے دیکھیے جب مسئلہ آیا تھا حضرت عمر کے پاس مسئلہ کیا تھا جب پہلے جب اسلامی حکومت اور ریاست چھوٹی سی تھی تو مسئلہ نہیں تھا خطوط آتے تھے جاتے تھے لوگ مہینہ دیکھ کر کے پہچان جاتے تھے اور کوئی سال کا نام نہیں ہوتا تھا سالوں کو جو ہے وہ سالوں یعنی سال وہ بیوی بی کے بھائی نہیں سال برسوں کو تو برس برس جو ہے وہ کیسے یاد کیے جاتے تھے جس, اس جس سن میں کوئی بڑا واقعہ پیش آتا تھا اس واقعے سے اس سن کو منسوب کر دیا جاتا تھا جیسے کوئی آپ کو یاد ہے کوئی ایسا واقعہ جس سے اس سن کو ہاں واقع فیل جب پیش آیا جو ابرہان نے حملہ کیا تھا اس کو کیا بولتے تھے عام الفیل, الفیل, الفیل ہاتھیوں والا سال اور جی آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا جو ان لوگوں کو بتا بتانے دیجئے آپ تو سیرت پڑھائی رہے ہاں جو دس نبوی جیسے آپ اللہ کے نبی وسلم کی نبوت بیست کے بعد سے جتنے سال ان کو نبوی سال کہا جاتا ہے کہ نبوت کے ایک سال بعد دو سال بعد تین سال بعد تو اس کو نبوت سے یاد کیا جاتا ہے پھر دس نبوی کو حضرت خدیجہ کی اور ابو طالب کی وفات ہوئی تھی تو اس سال کو عام الحسن کہا جاتا ہے غم کا سال کہا جاتا ہے پھر بدر کے سال کو بدر کا سال کہا جاتا ہے آم الفتح فتح مکہ کے سال کو کہا جاتا ہے تو جو سال میں جو بڑا واقعہ ہوتا تھا اسی طرح سے حضرت عمر وغیرہ کے زمانے میں بھی جیسے وہ جو قحط پڑا تھا رمات کا تو اس کو عام الرحمات کہتے ہیں آمرمات کہتے ہیں تو اور وہ جو امواس کا تعاون تھا تو اس کو امواس کا سال بولتے ہیں تو کیا ہوتا تھا کہ جس سال میں کوئی بڑا واقعہ پیش آتا تھا تو اس سال سے اس Uh, سال کو منسوب اس واقعے سے اس سال کو منسوب کر دیا جاتا تھا لیکن پھر دقت پیش آنے لگی خط پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ہے پھر مہینہ دیکھ رہے ہیں تو پتا چل رہا ہے کہ یہ اب شوال کا مہینہ ہے تو کون سے سال کا شوال ہے نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو بعض صاحبہ نے جو ان کے گورنر تھے حضرت عمر کے انہوں نے شکایت کی کہ آپ کوئی مطلب ہم کو کوئی کیلنڈر ہمارا ہونا چاہیے اچھا اس زمانے میں بہت سارے کیلنڈر تھے یہ جو کیلنڈر تھا اس زمانے میں نا بھائی کتنا چل رہا ہے اور اپنا چودہ چل رہا ہے تو کیلنڈر چل... 43 چل رہا ہے سمجھے شروع ہو گیا تو کیلنڈر تو تھا موجود وہاں پر صحابے کرام چاہتے تھے اس کو اڈاپٹ کر لیتے یا ایران تو بہت حد تک فتح ہو چکا تو چاہتے تھے تو ایران کا کیلنڈر اڈاپٹ کر لیتے لیکن اللہ صاحب نے کوئی کیلنڈر نہیں اڈاپٹ کیا اپنا کیلنڈر خود شروع کیا کیوں؟ اس کو مناسب نہیں سمجھا نہ کی کی صرف کیلنڈر نہیں ہوتا کیلنڈر کیا ہوتا ہے ہماری ثقافت ہماری تہذیب ہمارے کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس لیے دوسروں کا کیلنڈر ایڈاپٹ نہیں کیا اپنا کیلنڈر خود طے کیا کہ ہم اپنا کیلنڈر خود بنائیں گے اور اس کے بعد پھر صاحب کرام نے بیٹھ کے کی مشورہ کیا حضرت عمر نے سب سے مشورہ کیا کہ کی سب سے پہلے ہوا کی ہمارا کیلنڈر جو ہے وہ اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے اور اس کا نام کیا ہونا چاہیے تو بہت سارے واقعات صحاب کرام کے ذہن میں تھے پر سب سے اہم ترین واقعہ جو ان کے ذہن میں تھا جس سے اپنے کیلنڈر کو منسوخ کیا وہ کون سا واقعہ تھا ہجرت کا واقعہ ہوں آپ سوچیے نہیں صحاب کرام اللہ کے نبی وسلم کی پیدائش سے بھی تو منسوب کر سکتے تھے اکثر کیلنڈر کیا ہوتے ہیں پیدائش سے ہوتے ہیں نا جیسے کیلنڈر ہے ہمارا وہ کیا ہے میلادی اس کو کیلنڈر بولتے ہیں عیسہ کی پیدائش سے منسوب ہے انڈین بھی جو کیلنڈر چلتے ہیں وہ کیا بکرمی جیت کیا نام تھا اس کا ایک بادشاہ جو ہے اس کی تاج پوشی سے تاج پوشی سے منسوب ہے تو اکثر کیلنڈر کیا ہوتے ہیں کسی خوشی کے موقع سے منسوب ہوتے ہیں لیکن آپ جی صحاب کرام کا منہج دیکھیے آپ صاحب کرام نے کسی خوشی کے موقع سے کیلنڈر کو منصوب نہیں کیا ہجرت کا موقع کوئی خوشی کا موقع تھا یعنی ایک نبی اپنی ساری تیرہ سال کی محنتیں کر کر کے آخر میں بات پر مجبور ہو گیا ہے کہ اپنا وطن چھوڑ کر کے جا رہے ہاں خالی ہاتھ اپنا گھر بار اپنے قوم اپنا علاقہ مکہ جیسا چھوڑ کر کے جا رہے یعنی جو انتہائی تکلیف دار لگن بھی سمجھی زندگی کا لیکن وہ جدوجہد اللہ کے نبی اسلم کی کوشش اللہ کے نبی کے اسٹرگل کا آخری عروج کا دور تھا اس سے منسوب کیا اللہ کے نبی اسلم کے صاحبہ نے کیلنڈر کو تو یہ ہجرت سے منسوب کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اسلام کیونکہ وہ ہجرت کیا تھی وہ ہجرت اللہ ابو العالمین کی طرف سے نصرت کا ایک فتح کا ایک تمہید تھی وہیں سے مسلمانوں کی فتح کا ایک سمجھئے سلسلہ شروع ہوا تو اس سے منسوب کیا یعنی ہجرت کو صاحب میں یہ اس لیے بول رہا ہوں نا کہ ہمارے یہاں عید میلاد جو لوگ مناتے ہیں بدت ہے وہ تو صحاب کرام کو بھی پتا تھا نا اللہ کے نبی اسلم کی پیدائش ہے تو چاہتے تو کیلنڈر اللہ کے کی نبی کی پیدائش سے بھی شروع کر سکتے تھے لیکن صحاب کرام نے اللہ کے نبی پیدائش کو عنوان نہیں بنایا کیلنڈر کا ہجرت کو بنایا ان کی نظر میں زندگی کا سب سے اہم ترین واقعہ جو اللہ کے نبی کا کی تو کیا تھا ہجرت تھی اور اس کو ہجرت کو عنوان بنانے سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی کہ مسلمان اپنا کیلنڈر دیکھے تو ان کو یاد ہے کہ ہمارا دن جو ہے نا وہ جد کا محنت کا کوشش کا اسٹرگل کا دعوت کا دن ہے قربانی دینے والا دن ہے ہجرت قربانی تھی نا اپنے وطن کی قربانی تو یہ ہجرت کو عنوان بنایا خاص طور پہ صحابے کے نام نے پھر یہ طے ہوا کہ بھائی ہجری کیلنڈر ہوگا تو کہاں سے شروع کرنا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ رمضان سے شروع کیا جائے کیونکہ رمضان سب سے باورکت مہینہ ہے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم کو ربی الاول سے شروع کرنا چاہیے کیونکہ ربی الاول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے اس لیے نہیں اللہ کی پیدائش ہوئی تھی اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی اسلم جب مدینہ پہنچے ہیں تو پہلا چاند ربی الاول کا طلوع ہوا تھا لیکن اللہ کے نبی وسلم کے صحابہ اس پہ متفق ہو گئے کہ محرم سے شروع کرتے ہیں سال کیونکہ بیعت اقبا جو ہوئی تھی جس میں انصار نے آ کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اللہ کے نبی نے ایک دم پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہجرت کرنا ہے اس کے بعد جو پہلا چاند تلو ہوا تھا وہ محرم کا چاند تھا تو اس وجہ سے محرم سے ہمارے اس مہینے کا اس سال کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا کم از کم ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ دوسروں کا کیلنڈر یوز کریے ہم سے نہیں کر رہے ہیں. پر اپنے کیلنڈر کو اتنا تو ریسپیکٹ دیجیے کہ آپ کو اس کے مہینے پتا ہوں کون سا سال چل رہا ہے وہ پتا ہو کم از کم چاند تو دیکھیے دعا پڑھیے ہمارے یہاں نا یہ اتنا زیادہ غلط فہمی بھی ہے بات چیزوں میں دیکھیے ہمارے دین کے سارے معاملات جو وقت سے یعنی دنوں اور مہینوں سے منحصر ہے ڈپینڈ ہیں وہ سارے کے سارے ہجری کیلنڈر کے حساب سے چلتے ہیں مثلا کوئی عورت ہے اس کو اس کے شوہر کی وفات ہو گئی تو کتنا مہینہ اس کو کتنا کیا عدت ہے بیوہ کی عدت 4 مہینہ 10 دن تو بعض لوگوں نے میرے پاس فون کیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ فلاں جنوری میں میرے ابا کی وفات ہو گئی تھی اور جنوری فروری مارچ اپریل ہو گیا تو کتنا دن عیدت گزارنی تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ جنوری فروری نہیں چلے گا چار مہینہ دس دن کا مطلب وہ ہمارے ہجری کیلنڈر کا چار مہینہ دس دن ہے تو سارے جو ہمارے معاملات ہیں دین کے وہ سب کے سب ہجری کیلنڈر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا پر نہ ہمارے یہاں جو ہے بالکل بھی اس کا احساس ہی نہیں ہے چاند دیکھا جائے مہینوں کو یاد رکھا جائے چاند دیکھ کے اللہ کے نبی سے اسلم دعا پڑھتے تھے لیکن ہم میں سے میرے خیال سے بہت سب لوگوں کو دعا یاد ہوگی لیکن موقع کب ملتا پڑھنے کا جب چاند ہی نہیں دیکھیں گے تو اتنی پیاری دعا ہے چاند دیکھ کر کے پڑھنے کی پر پڑھیں گے کب جب چاند ہی نہیں دیکھتے ہم لوگ تو چاند دیکھنے کا خصوصی اہتمام ایام بیس کے روزے تو کیسے پتا چلے گا ایام بیس کے روزے جب چاند دیکھیں گے تبھی پتا چلے گا نا ایام بیس کا کب شروع ہو رہے ہیں تو یہ کہ یہ بھی محرم کی خصوصیت ہے کہ اس سے ہمارے سال نو کا ہمارے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اسی طرح محرم کی خصوصیت یہ بھی ہے چھ پانچ خصوصیتیں ہو گئیں چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ آ, اس کا جو ایک دسویں تاریخ ہے اس کی خصوصی فضیلت ہے اس کو آشورہ کہا جاتا ہے, ہے نا تو آشورہ کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے آشورہ کا اپنا ایک الگ مقام ہے آشورہ کی کیا فضیلت ہے آشورہ کی سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ آشورہ ہاں عاشورہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے عاشورہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہی روزہ رکھتے تھے اور مکہ کے جو مشرقین تھے وہ بھی آشورہ کا روزہ رکھتے تھے اللہ کے نبی مکہ میں بھی روزہ رکھتے تھے آشورہ کا اور مشرقین بھی روزہ رکھتے تھے مشرقین کیوں روزہ رکھتے تھے اس کے بارے میں حدیث میں تو ذکر نہیں آیا لیکن بعض مورخین نے کہا کہ ان کے کسی آبا و اجداد میں سے کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تھی تو انہوں نے عشورہ کا روزہ رکھا تھا اس کے بعد سے جو قریش کے لوگ تھے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اللہ کے نبی اسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے حتیٰ کہ اللہ کے نبی مدینہ آئے جب تک کہ رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے عاشورہ کے روزے واجب تھے عاشورہ کے روزے فرض تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کرایا تھا کہ جن لوگوں نے آج کے دن کھا لیا ہے وہ بھی پھکے رہے اور جنہوں نے نہیں کھایا ہے وہ آگے نہ کھائیں اور آج کا دن روزہ رکھے عاشورہ فرض کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ تو عشورہ کا روزہ اللہ کے نبی بھی رکھتے تھے صحابہ کرام بھی رکھتے تھے حتیٰ کہ بعض روایتوں میں عالماً صحیح مسلم وغیرہ میں روایتیں آتی ہیں کہ بچوں سے بھی روزہ رکھایا جاتا تھا حضرت ربیہ بن معاوض جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچے بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ اگر بچے کو بھوک لگتی تھی اور وہ رونے لگتا تھا تو ہم نے اون کے کھلونے بنائے ہوئے تھے وہ بچوں کو دے دیتے تھے بہلانے کے لیے تو سب لوگ روزہ رکھتے تھے اس کے بعد جب رمضان کی روزے فرض کر دیے گئے تو آسورا کے روزے سے فرضیت ہٹا دی گئی اور استحباب باقی رہا یعنی مستحب رکھا اللہ کے نبی نے کہ جو رکھنا چاہے رکھے جو نہیں رکھنا چاہے وہ نہ رکھے تو اللہ کے نبی سے روزہ رکھتے تھے اور خاص طور پہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت بھی بیان کی کیا فضیلت بیان کی کہ عاشورہ کا روزہ ایک سال پہلے کے گنا کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے ایک سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک سال پہلے کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو عاشورہ کا روزہ اس کی خصوصی فضیلت ہے اور ایک روزہ ایسا ہے جس سے دو سال کے گنا ماف ہوتے ہیں کون سا روزہ عرفہ کا روزہ عرفہ کے روزے سے ظاہر سی بات ہے کہ عرفہ کا روزہ عشورہ کے روزے سے زیادہ فضیلت والا ہے البتہ عاشورہ کا روزہ بھی فضیلت والا ہے اس سے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور گناہوں کی معافی کے بارے میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ گناہوں کی معافی سے مراد کیا ہے سغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں کیونکہ کبیرا گناہوں کے بارے میں علما نے بات طے کر دی اور حدیثوں کے اندر آیا ہے جیسے جمعہ اور رمضان کے بارے میں ایک کہ جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان صغیرہ آ... گناوں کا کفار ہے تو سغیرہ گنا ہی نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں کبیرا گناہ کے لیے شرط کیا ہے کہ کی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سغیرہ گنا ہی معاف ہوگا کبیرا کیسے معاف ہوگا کبیرا اور آسانی سے معاف ہوگا اور وہ کیا ہے توبہ کرنا ہے صرف آپ کو سچے دل سے آپ نے توبہ کر لی اگر خلوص نیت سے توبہ کی گنا چھوڑ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کر دیا کہ میں آئندہ ایسا گن نہیں کروں گا عزم ہے آپ کے دل میں ان شاء اللہ تعالیٰ کبیرا گنا بھی معاف ہو جائیں گے تو سغیرہ گنا ان شاء اللہ تعالیٰ ایک سال کے معاف ہو جاتے ہیں سغیرہ ہی کتنے ہو جاتے ہیں ہم سے ہم اس کا احساس نہیں کر پاتے ہم تو کبیرا کا بھی احساس نہیں کر پاتے ہی کتنے ہو جاتے ہیں آپ سوچیے اگر سال بھر میں سوچیں غیبت کتنی کی ہے. غیبت کیا ہے صغیرہ گناہ کبیرا گن ہے کبیرا گناہ پر کتنی غیبتیں ہو جاتی ہیں ہم سے نہیں روک پاتے ہیں اس کو ہاں جھوٹ کتنا ہو جاتا ہے ہی. والدین کی نافرمانی فرمانی ہو جاتی ہے یہ سب تو کبیرا گنا ہے تو اس کے لیے تو توبہ کرنی پڑی یہ باقاعدہ صغیرہ گنا کا یہ ہے کہ چلو وہ اللہ تعالی نیکیوں سے معاف کر دیتا ہے بہت ساری نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے تو اس موقع کو غنیمت جان کر کے روزے رکھ لینا چاہیے وہ بھی کب معاف ہوں گے جب اللہ تعالی روزہ قبول کر لے گا تب جب یہ کوئی نہیں سوچے کہ چلو پرانے والے گنا ڈلیٹ ہو گئے پھر سے ایک سال گنا کرتے ہیں پھر روزہ رکھ لیں گے ہاں کیونکہ ہم کو نہیں پتا نا کہ ہمارے روزے معاف ہوئے کہ نہیں معاف ہوئے ہمارے روزے قبول ہوئے کہ نہیں قبول ہوئے عبادتیں قبول ہوں گی تب معاف ہوگا نا پتا چلا ہے گنا کرتے جا رہے سوچ کر کہ ارفا روزہ تو رکھ ہی لیتا ہوں وہاں چلا کہ روزہ قبول ہی نہیں ہوا تو تو کیا کریں گے تو یہ نہیں سوچیں کہ چلو گنا کر لیتے ہیں کیونکہ عرفہ کو روزہ رکھے ہیں یا ہم نے جو ہے وہ محرم کے روزے رکھے ہیں اور یہ بھی ہے کہ آپ محرم کی بھی رکھ لیں عرفہ کی بھی رکھ لیں ثواب تو ہے اس کا ان اللہ تعالیٰ نہیں گناہ معاف ہوتے ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں اور اس کا ثواب نبی وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا وہ اپنی جگہ پر ہے عاشورہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ عاشورہ کے دن حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نجات دی تھی اور فرعون غرقاب ہوا تھا اس کو تباہ کیا تھا عدیش کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی وسلم نے جب یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس دن کی بہت تعظیم کرتے اور اس دن کو روزہ رکھتے تو پوچھوایا مشہور حدیث آپ لوگوں کو پتا ہوگی تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس دن حضرت موسا کو فتح ملی تھی اور فرعون جو ہے وہ غرقاب ہوا تھا ڈوبا تھا تو اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کی نبی کیا فرمایا نہنو احق کو بھی موسا ہم موسا کا موسا کے پر زیادہ حق ہیں کیوں ہم زیادہ کر رکھتے ہیں کیونکہ علیہ اسلام یہودی تھوڑی تھے علیہ السلام بھی مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہیں مسع علیہ السلام بھی محیط تھے ہم بھی موحد ہے تو ہمارا حق موسا پر زیادہ ہے تو ہم کیا کریں گے ہم روزہ رکھیں گے تو اس لیے ہم محرم میں یہ بھی کہتے نا کہ ہمارا حق حضرت علی پر زیادہ ہے ہمارا حضرت حسن پر زیادہ ہے ہمارا حضرت حسین پر زیادہ ہے شیعہ کتنی بھی کریں ان کا کیا حق ہے کیا حضرت حسین اسلام مشرق تھے ہاں ان کی طرح سینہ پیٹنے والے تھے یا ان کی طرح جو ہے وہ غیر اللہ کو پکارنے والے تھے ان کو حضرت موسا سے کیا نسبت ہے مشرک کو حضرت حضرت سے کیا نسبت ہے اور حضرت حسین سے کیا شیو حضرت حسین سے کیا نسبت ہے حضرت حسین تو محیط تھے وہ کوئی جو ہے مشرق تھوڑی تھے وہ غیر اللہ کو پکارنے والے تھوڑی تھے اب کوئی کتنا بھی حضرت حسین کا نام لے لے کتنا بھی اہل بیت کا نام لے اہل بیت کیا شرک کی تعلیم دیتے تھے جیسے حضرت موسا کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی اسلم نے کہ ہم موزا کا زیادہ حق رکھتے ہیں ویسے ہم حضرت حسین کے بارے میں حسین پر زیادہ حق ہمارا ہے ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے منحج پر ہیں ہم حضرت حسین کے دین پر ہیں یہ شیعہ رواف صحابہ کو گالی دینے والے یہ حضرت حسین کے دین پر نہیں ہیں تو اللہ کے نبی فرمایا کہ موسا پر زیادہ حق ہمارا ہے تو ہم ان کی خوشی میں روزہ رکھیں گے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ من عظیم ان انہوں نے کہا کہ عظیم دن ہے اور ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں تو یہ عاشورہ کا دن کیا ہے شکر گزاری کا دن ہے اللہ تعالی کے شکرانے کا دن ہے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کے دن ہے یہ اور اس کو ہم نے استفراللہ ماتم کا اور منحوس دن اور منحوس مہینہ بنا دی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تو یہ دن اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی تھی اور شکست ہوئی تھی فرعون اور اس کے قوم والوں کی اور وہ ڈبا دیے گئے تھے تو اللہ کے نبی اسلم نے کہا کہ روزہ رکھیں گے پھر اللہ کے نبی اسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ دن یہود بھی تعظیم کرتے ہیں تو ہماری ان کی مشابہت ہو جا رہی ہے ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں تو سوچئے ہمارے دین کے اندر مشابہت کافروں سے اتنی زیادہ جو ہے منع ہے کہ وہ نیکی کے کام میں بھی مشابہت ہوئی تو اللہ کی نے کیا فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں کیا کروں گا سمنتا سے میں نوی کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ ان کی مخالفت ہو تو میں رموی کا بھی روزہ رکھوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا <coughs> <coughs> تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ دین کے کام میں روزہ رکھنے میں بھی کافروں کی مشابہت ہمارے دین میں منع ہے اور آپ عشورہ کے دن گھر سے باہر نکل جائیں سڑکوں پہ دیکھیں جو جلوس نکلتے ہیں اس میں بدعتوں میں کافروں کی موافقت ہو رہی ہے دین میں روزہ رکھنے میں بھی مشابہت منع ہے اور یہاں سڑکوں پہ جو کچھ ہوتا ہے جلوس کے نام پر وہ, وہ تو گناہوں میں کافروں کی مشابت ہے جے بج رہے ہیں سینے پیٹے جا رہے ہیں بے حیائی ہے بے پردگی ہے اختلاط ہے عورتوں اور مردوں کا ہاں کیا ہے پورا کافروں جو, کوا, کافروں کا جلوس کی طرح ہے جیسے کافی جلوس نکالتے ہیں رستہ بند کرتے ہیں ویسے یہ بھی دستہ بند کر کے چلتے ہیں جلوس نکالتے ہیں تو جب روزہ رکھنے میں نہیں مشابت اللہ کے نبی وسلم نے قبول کی تو وہ بدعتوں میں کیسے مشابت ٹھیک ہوگی تو بہرحال تو اس لیے عشورہ کے ساتھ ساتھ نوی زلیجا کا بھی نویں محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے تاکہ کافروں سے مشابہت ہو پا, اصل روزہ تو دسویں کا روزہ ہے جو نویں کا روزہ ہے وہ کس کے لیے ہے مخالفت کے لیے ہے تو اب ایک سوال یہ بہت زیادہ آتا ہے کہ کیا دسویں اور گیارہویں کا بھی رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے تو صحیح بات یہ ہے کہ جن روایتوں میں یہ آیا ہے کہ دسوی اور گیارہویں کا روزہ رکھو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھو وہ روایتیں تو اللہ کے نبیس اسلم سے نہیں ہیں ضعیف روایتیں شیخ المانی گرچے باز المان اس کو صحیح ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے وہ والی حدیثیں تو نہیں ثابت ہیں کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھو البتا کیونکہ مخالفت کا حکم آیا ہے یہ علماء کی رائے ہے تو مخالفت کا حکم آیا ہے تو اگر کسی وجہ سے کوئی نووی کو نہیں رکھ سکا تو وہ گیارہویں کو بھی رکھ لے ایک رائے ہے علماء کی کہ کی اگر کیونکہ مخالفت... وہ حدیث کی بنیاد پر نہیں حدیث تو ضعیف ہے لیکن کیونکہ بعض صحابہ کے آثار ملتے ہیں ایسے کی انہوں نے جو ہے اجازت دی ہے اور کیونکہ مخالفت مطلوب ہے تو اگر نو دس سے مخالفت نہیں کر سکا تو 10 گیارہ سے بھی مخالفت کر سکتا ہے بلکہ بعض علماء نے کہا نو دس اور گیارہ تینوں کو بھی رکھ لو تو حج کی بات نہیں ہے ان القیم وغیرہ نے کہا کیونکہ محرم میں ویسے ہی روزہ رکھنا کیا ہے مطلوب ہے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے 9 دس گیارہ کو بھی رکھ لے تو یہ حج کی بات ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو بہرحال صحیح بات یہ ہے یعنی ان میں سب سے بہتر طریقہ وہ ہے جس کی خواہش کا اظہار اللہ کے نبی نے کیا تھا اور اللہ کے نبی نے کس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں 9 اور 10 دونوں کو روزہ رکھوں گا بعض لوگوں کو غلط فہمی وہ کہتے ہیں کہ صرف نو ہی کو رکھنا ہے دس کو نہیں ارے بھائی اصل تو دس کا روزہ ہے نو, ونی, امام قیم نے کہا کہ یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جن کو فہم نہیں ہے حدیثوں کا اللہ کے نبی کی جو دقتیں فہم سے محروم ہیں وہ یہ بولتے ہیں یعنی وہ حدیث کے الفاظ کی لاسمنت تاثے ہیں کہ میں نوی کا رکھوں گا تو وہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ دسویں چھوڑ کے نوی کا رکھوں گا حالانکہ وہ مخالفت ہے کہ دسویں اور نوی دونوں کا رکھوں گا تو یہ امام کہا کہ وہ لوگ ہیں جو, جو حدیث کے فہم سے دقتے فہم سے محروم ہے تو وہ حدیث پڑھ کے ظاہری لفظ سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ صرف نوی کا رکھنا ہے حالانکہ نووی اور دسویں دونوں کا رکھنا ہے تو سب سے بہتر طریقہ وہی ہے کہ جس کا جس کی خواہش کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو یہ تو عاشورہ کا حکم ہو گیا اب اتنی فضیلت والا مہینہ ہے لیکن یہ مہینہ بجائے اس کے کی ہمارے معاشرے میں اپنی فضیلتوں کی وجہ سے معروف ہو اپنی بدعتوں کی وجہ سے معروف ہے. نہیں محرم کا نام آتا ہے تو فضیلت ذہن میں نہیں آتی ہے لوگوں کے محرم کا نام آتا ہے تو بدعتیں ذہن میں آتی ہیں ہاں اور سب سے قبی ترین بدعت کون سی ہے ماتم کی بدعت جیسے ہی محرم کا نام آتا ہے ماتم ذہن کے اندر آتا ہے اور یعنی ہمارے دین کو شاید ہی کسی چیز نے اتنا بدنام کیا ہو جتنا ماتم نے بدنام کیا ہے مطلب آپ سوچئے ماتم ایسی چیز ہے مطلب آج تک دنیا میں کبھی ایسا ہوگا کہ کسی نے ماتم دیکھ کر کے کیا دین ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے اس میں ماتم ہوتا ہے ہاں بھائی دین جو ہے وہ تو ہماری کردار سے پھیلتا ہے نا ہمارے زبان سے ہماری کردار سے پھیلتا ہے کبھی ایسا ہوگا بلکہ جو بچار ہے جس کو تھوڑا سا دین سے محبت بھی ہوگی دین کی چیزیں دیکھ کر کے ماتم دیکھ کر سوچے گا کہ یہ کیا قبول کرو اس کو کیا جو کافر اس کو کیا پتا کہ کیا کرنا ہاں وہ تو کچھ نہیں جانتا ہے وہ تو یہ دیکھے گا تو سوچے گا لگتا ہے مسلمان ہونے کے بعد یہ سب بھی ہم کو کرنا پڑے گا تو اس سے بہتر ہے کہ اسلامی قبول نہ تو یہ ماتم کی کبھی بدت جو ہے نہ یہ تو ویسے بھی شریعت کے اندر جائز نہیں تھا ہمارے دن ہمارا دین تو صبر والا دین ہے نا ہمارا دین ماتم والا دین تھوڑی ہے ہم کو تو کیا کہا گیا ہے تکلیف آئے تو صبر کرو کہ کہا گیا ماتم کرو ماتم کر کے اللہ کی مدد مارو کیا چاہے ابھی آواز تھوڑا اللہ تعالیٰ نے تھوڑی کہا ماتم کر کے اللہ کی مدد چاہو ہاں ماتم کرنا کوئی عبادت ہو سکتی ہے یعنی آپ سوچئے نا اگر آپ سے کوئی بہت محبت کرتا ہو تو کیا کرتا آپ کے سامنے ماتم نہیں کرے گا نا آپ ماتم کر کے اس کو کی جو خوش مطلب مان لو کوئی لڑکا جو کسی لڑکی سے بہت محبت کرتا ہو تو اس کے سامنے جا کر کے چھری لے کر کے اپنے آپ کو گھوپے سینا وینا پھاڑ لے بولے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں یہ محبت کا اظہار ہے وہ تو اگر سوچ بھی کہ شادی کرنے تو نہیں کرے گی اس سے کہ یہ پاگل آدمی ہے کوئی پاگل آدمی کرے گا نا آپ جا کر کے کبھی جو ہے وکی پیڈیا پہ کے جو تکلیف دینا کا تو آپ دیکھیں گے جو سائکولوج انہوں نے لکھا کہ کوئی نفسیاتی مریض یہ کام کرے گا کوئی صحیح سالم دماغ والا کامن سینس کا رکھنے والا بندہ کاٹنے پیٹنے کا خود کو جلانے والانے کا کام نہیں کرے گا یہ پاگلوں کا کام ہے یہ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ کوئی تکلیف آئے تو صبر کرو استعین بے صبری وسلہ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو اور یہ عجیب وجیب طرح کے یعنی آپ کبھی خود بھی اپنی سے دیکھتے ہوں گے اور انٹرنیٹ پر تو آپ کو بے شمار چیزیں مل جائیں گی الگ الگ طرح کے ماتم ہو رہے ہیں وہ ہے زنجیر زنی ہو رہی ہے ما پیٹ پیٹ کر کے اس کو لال کر دے رہے ہیں اور کیا آگ پر چل رہے ہیں کوئی تو آگ پہ نماز ہی پڑ رہے ہیں ہاں دیکھا ہوگا آپ نا وہ آگ پہ چلنے والا بھی بہت ایک ماتم ہوتا ہے آج کل اور وہ, وہ ایک تدبیر ایک ان لوگوں کیا ہوتا ہے وہ پانچ چھڑے ہوتے ہیں وہ زنجیر پہ لگے ہوتے ہیں اور اس سے پیٹ کو مارتے ہیں اور یہ چھڑا لے کر کے سر پیسے مارتے ہیں زخمی کرنے کے لیے ہاں کہاں وہ میرے خیال سے کیما ہے وہ لوگوں کا اس کو کاما بولتے ہیں کیا ہے وہ کاما بولتے ہیں لوگ اچھا کما ہے میرے خیال سے کمازنی اس کو بولتے ہیں لیکن کاما کاما ممبئی والے کاما بولتے ہوں گے تو وہ کمازنی زنی اصل میں ماتھے پہ چھوٹی سے مارنا اللہ اللہ تعالیٰ رحم کرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتے آپ سوچیں کوئی دیکھتا باقاعدہ میرے خیال سے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی بینچ میں یہ معاملہ زیر بحث تھا کہ اس کی اجازت دی جائے کہ نہیں جائے یعنی بچوں کو تکلیف دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کا پورا چہرہ زخمی کرتے ہیں. میرا یوٹیوب پہ ابھی انشاءاللہ شاء دو ات دن میں بیان اپلوڈ ہوگا ماتم کے اوپر اس میں میں نے کچھ تصویریں بھی سلیکٹ کر کے دی ہیں کہ کی کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو زخمی کرتے ہیں سر پہ مار مار کر کے ان کے چوری تو یہ ساری جاہلیت کے کام ہے نا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر غم منانے ہی کی اجازت نہیں ہے یعنی ایک ہوتا ہے غم ہونا اور ایک ہوتا ہے غم منانا تو غم ہونے سے تو کوئی روک نہیں سکتا بھائی کسی کی موت پر کسی کو تکلیف ہو تو شریعت یہ نہیں بولتی تکلیف محسوس بات کرو تکلیف تو محسوس ہوگی تو اللہ کے نبی اسلم جب جو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے وہ اللہ کے نبی ص کے بیٹے جب ان کی وفات ہوئی ہے تو لگ کے نبی کی آنکھ سے آنسو بہ گئے تو صحابہ نے کہا لگ کے نبی آپ رو رہے ہیں تو کہا یہ تو منع نہیں ہے دِن اس کے اندر یہ دن کے اندر نہیں ہونا کہ آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں بہنے چاہیے تو فطری چیز ہے جو نیچرل چیز ہے شریعت اس سے نہیں روکتی غم ہونا نیچرل ہے غم منانا عبادت ہے شیز رات عبادت ہی کرتے ہیں نا غم منا کر کے غم منانا عبادت ہے اور عبادت کے لیے ثبوت ضروری ہے ثبوت کہاں سے ملے گا یا تو قرآن سے یا تو حدیث سے تو ہم جب جو رد کرتے ہیں ماتم منانے کا ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت حسین کی وفات پر کسی کو غم نہیں ہونا چاہیے بھائی ہم سے غم کس کو ہوگا حضرت حسین کی وفات پر ہم تو اللہ کے نبی اسلم کی سنتوں کو اتوا کرنے والے ہم سے بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت پر جو مظلومانہ شہادت تھی اس سے جو ہم کو تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف ان اللہ تعالی اللہ سے تقرب کا ذریعہ ہے کسی آدمی کو اگر حسین کی شہادت سوچ کر کے غم ہو تو یہ غم اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں کہ اس غم کو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر کے اس سے دعا کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ حضرت حسین سے ہماری نسبت کیا ہے وہ اللہ کے نبی کے نوازے تھے تو ان سے محبت ہے ہم کو اور صحابہ سے محبت کرنا کیا, کیا ہے ایمان ہے تو غم ہونا دل کے اندر اس سے شریعت نہیں روکتی ہے تو مطلوب ہے آپ کو غم ہونا چاہیے ایک صحابی کی شہادت ہوئی ہے لیکن غم ہونا ایک الگ چیز ہے اور غم منانا ایک الگ چیز ہے جیسے خوشی ہونا ایک الگ چیز ہے خوشی منانا ایک الگ چیز ہے خوشی تو ہوگی بہت ساری چیزوں پر پر خاص وقت میں خوشی منا رہے ہیں آپ تو اس کے لیے دلیل چاہیے تو غم منانے کا ہمارے دین کے اندر کوئی تصور نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جو نوحا کا طریقہ ہے اس سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے اللہ کے نبی کی بہت ساری حدیثیں جیسے زمان جاہلیت میں نوحا ہوتا تھا نا زمان جاہلیت میں نوحا ہوتا تھا کیا ہوتا تھا اس میں کوئی آدمی مر گیا تو ساری عورتیں خود بھی اور پھر باہر سے عورتوں کو پیسہ دے کر کے بلا کر کے لا کے تیز تیز آواز میں وہ عورتیں روتی تھیں اپنا گرے بان چاک کرتی تھیں نوہے پڑتی تھیں تیز تیز آواز میں جو ہے وہ چیختی پکارتی تھیں تو اللہ کے کی کیا فرمایا لئی من لطم الخودا و شکل ودا بدا والیا کہ وہ ہمیں سے نہیں ہے جو اپنے چہروں کو مارے اور اپنی گریبانوں کو پھاڑے اور جاہلیت کی پکار پکارے اللہ کے نبی اسلم نے کہا کہ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی اسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کی کچھ شری چار چیزیں ہیں جو جاہلیت میں سے ان میں سے ایک انیاحا بھی ہے نوحا کرنا یہ جاہلیت یعنی مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ جاہیلوں کا کام ہے کافروں کا کام ہے زمانے جاہلیت کی چیزیں بلکہ ایک روایت میں اللہ میں فرمایا کہ دو چیزیں امت غالب سعید مسلم کی روایت ہے کہ دو چیزیں امت میں ایسی ہیں جو کفر ہیں یعنی کافروں کی چیزیں ایک نصب میں تان کرنا اور دوسرا نوحا کرنا کسی کے نصب میں تان کرنا کہ اس کا نصب غلط ہے اور دوسرا نوحا کرنا ہم بیہم ہوما بھیہم کفرون اللہ میں فرمایا کہ لوگوں میں ایسی چیزیں ہیں جو کفر ہے کف رہے ہیں یعنی عملی طور پہ کف رہے اور یہ کافروں کی علامت ہے کافر یہ سب کچھ کرتے ہیں بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو عورت نوحا کرتی ہے اور مرنے سے پہلے وہ توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس کو گندھک کا لباس پہنایا جائے گا اور کھجلی کی اوڑھنی اڑائی جائے گی نوحا کرنے والی کو خاص طور پہ نوحا کرنے والی عورتیں ہوتی تھیں تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی اسلم نے فرمایا کہ ان کو جو ہے گندک گندک سمجھتے ہیں نا وہ جو ماچس کے اوپر لگا ہوتا ہے اس کا لباس پہنا صحیح مسلم کی روایت ہے اور کھجلی کی اوڑھنی اس کو اڑائی جائے گی اور ایک حدیث کے اندر فرمائے سوتا نے نے دو آوازیں ایسی ہیں جو لانت زدہ ہیں جن پر لانت ہے اللہ تعالیٰ کی اور وہ دو آوازیں کون سی ہیں ایک بانسری کی آواز خوشی کے وقت یا باجے کی آواز خوشی کے وقت لانت ہے یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والی ہے اور دوسرا غم کے وقت رن اندہ مصیبتن مصیبت کے وقت آ, ماتم کی آواز نوہی کی آواز اللہ کے نبی وسلم نے بتایا ان آوازوں پر لانت ہے اللہ تعالیٰ کی تو ہمارے دین کے اندر تو ویسے ہی نوحہ کرنا ماتم منانا اس کی شریعت کے اندر ممانعت ہے اس طرح کا ماتم جیسا یہاں پر منایا جاتا ہے سینہ پیٹ پیٹ کر کے لال کر لیتے ہیں اپنا سینہ اچھا یہ بھی کہ بھائی اب زمانہ جو ہے اتنا ایڈوانس ہو گیا تو سارے طریقے جو ہے وہ پرانے کیوں ہیں تھوڑا سا ہاں اے وغیرہ سے ماتم کرنا چاہیے ہاں ماتم جو ہے وہ تو سارے پرانے طریقے ہی چل رہے ہیں اس کے اندر بہرال اللہ رحم کرے تو مذاکر یہ بات میں نے کہی دی تو یہ تو اور نہ صرف یہ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے بلکہ ایئمہ جو ان کے ہیں ائمہ معصومین جن کو یہ کہتے ہیں ہاں ان سے بھی کہیں پہ نوحہ کا ان کی کتابوں میں نوحہ ماتم کا اس طرح کا کوئی ذکر صحیح سندوں کے ساتھ یہ اپنے ائمہ سے بھی ثابت نہیں کر سکتے یہ بات کے دور کی ایجاد ہے کب کی اجاد ہے وہ ان اللہ تعالیٰ میں آگے بتاتا ہوں تو اللہ نے اس کو جاہلیت کے کام کرا دیا اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے دن میں کسی دین میں کسی کی موت پر ماتم کرنا اس کو شریعت کا حصہ بنا دیا جائے تو شاید ہمارا کوئی دن ایسا گزرے جس میں ماتم نہ ہو کیونکہ کون سا سال میں ایسا دین ہے جس میں کسی عظیم شخصیت کی موت نہ ہوئی ہو یا شہادت نہ ہوئی ہو, ہو ہاں حضرت حسین کی شہادت آپ منا رہے ہیں حضرت حسین سے زیادہ بڑا مرتبہ تو حضرت علی کا تھا ہاں حضرت علی سے میں نے شی حزرات کے حساب سے بول رہا ہوں حضرت علی حضرت حسین سے تو بڑا ہی مرتبہ تھا نا حضرت علی کا حضرت علی کی شہادت کا تو نہیں کم مناتے پھر حضرت علی سے بڑا مرتبہ حضرت عثمان کا تھا اور سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت تو انہی کی ہوئی ہاں سب سے زیادہ تکلیف دے کر تو ان کو ہی جو ہے وہ شہید کیا گیا تو اگر شاہ اگر یہ مطلب ہم ان لوگوں کے لیے بول رہے ہیں جو سنیوں میں سے بعض ماتم مناتے ہیں منہوس سمجھتے ہیں ان دنوں کو اور خاص طور پہ ان دنوں میں دس دس ہاں ہاں غم کا مہینہ سمجھتے ہیں دس دس دنوں کی مجالس کرتے ہیں تو حضرت حسین یعنی یہ آپ کو یہ نہیں دکھائی دیتا ہے کہ سنیوں میں ہی طریقہ کیسے شیعہ کرنے تو ایک بات سمجھ میں بھی آتی ہے ہاں سنیوں میں کیا کیسے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں جو بلکہ ٹناٹن سننی اپنے آپ کو کہتے ان کے یہ نہیں دکھائی دیتا کہ سارے سنیوں میں اکیلے آپ ہیں جو شیوں کے ساتھ اس چیز میں شریک ہے ہاں باقاعدہ تازی نکال رہے ہیں آپ. تو پھر حضرت عثمان سے زیادہ تکلیف داں تو اللہ کے نبی اسلم کی وفات تھی نا اگر امت میں کسی کی موت پر تکلیف منانا ہوتا تو کیا اللہ کے کی نبی اسلم سے زیادہ کوئی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ان کی موت پر غم منایا جائے لیکن اللہ کے نبی اسلم کی وفات پر بھی کوئی غم نہیں منایا گیا صحابہ نے نہیں, نہیں منایا اور خود اللہ کے نبی کی زندگی میں کتنے لوگوں کے وفات ہوئی حضرت حمزہ تو سید الشہدا ہیں ہاں سید الشہدا ہیں حضرت حمزہ صحیح روایت میں موجود ہے یہ بات تو اگر, اگر کسی کا غم منانا ثواب کا کام ہوتا تو حضرت حمزہ کا غم اللہ کے رسول مناتے چاچا بھی تھے صحابی بھی تھے اتنا بڑا مرتبہ بلکہ عہد میں مارے جانے والے سارے صحابہ کون ان کی برابری کر سکتا ہے یعنی اسلام نے تو عہد اور بدر ان کا مقام بہت بڑا رکھا ہے اگر غم کسی کا منانا ہے تو بدر میں مارے جانے والوں کا غم منانا چاہیے عہد میں مارے جانے والوں کا غم منانا چاہیے پر آپ دیکھیے نا کہ یہ شیعہ تو کیا ہی چلو ان کا تو سارا پورا دین جو ہے وہ کربلا پہ ٹکا ہوا ہے مسلمانوں نے بھی عہد و بدر کو چھوڑ کر کے حق و باطل کی علامت کربلا کو بنا لیا ہے ہاں اسلام یعنی وہ کیا شعر وہ ہے <clears throat> ان, ان, ان کا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہاں قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد ایسا کر بلا کو عنوان بنا دے حق کو باطل کا کہ بدر روحت کا کوئی نام نہیں لیتا ہے بھائی اسلام بدر کے بعد زندہ ہوتا ہے نا یوم الفرقان یوم التقل جمعان اللہ کے نبی سب نے بدر کو کہا تھا انشاءاللہ کبھی بدر پہ ہم لوگ ات... اسی, اسی میں انشاءاللہ لیتے ہیں بدر پہ انشاءاللہ ہوتا اللہ تو اللہ تعالیٰ نے بدر کو یوم الفرقان کہا وہ بدر کا موقع تھا جب اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے دعا کر رہے تھے اللہ اللہ تعالی اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو جائے تو پھر زمین بھی عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا اور اللہ حضرت ابو بکر پیچھے سے آ کر کے اللہ کے نبی وسلم کا کہ کندھے پر بار بار جو ہے چادر اڑاتے جاتے اور کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ کی مدد آئی گی ہاں لیکن آپ دیکھیے اسلام زندہ ہوتا ہے بدر کے بعد کوئی نہیں بولے گا آپ کربلا کو انہوں نے اپنے مقصد سے شیعوں نے راوزیوں نے حق و باطل کا ایک عنوان بنا دیا اور اس کے بعد بہت سارے سنیوں نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا حق و باطل کا عنوان بدر ہے عہد ہے سلح ادیبیا ہے فتح مکہ ہے یہ ہمارے قوم یہ کبھی جو سنیوں میں دس دس دن بیٹھ کر کے مجلسیں سجا کر کے اور کربلا کے واقعات بیان کرتے ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں شیو کا تو چھوڑو ان کے تو سارے جو ہیں وہ طبقے جمع ہی ہوتے ہیں کربلا پہ ہاں ان کا تو جھوٹ خرافات ہی ہے لیکن جو لوگ خود کو سنی ہونے کا دعوی کرتے ہیں جو حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کا نام لینے والے ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے کربلا کو اتنا بڑا مقام دیا کہ کربلا آگے آگیا بدر عہد تبوک خندق یہ سارے سب پیچھے رہ گئے ان کا نام ہی نہیں لیتے اور کربلا پر 10 دن کی کہانیاں پوری ایسا لگتا ہے بیان کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جو ہے رپورٹنگ ہی کر رہے تھے وہاں پہ بیٹھ کر کے حالانکہ کربلا کے سارے واقعات آپ جمع کر لیں تو مشکل سے دو تین حدیثیں ملیں گی صحیح روایتوں کی روشنی میں کربلا کے بارے میں کچھ بھی ہے ہاں لیکن وہ بات ایسے کرتے جیسے لگتا ہے ایک ایک منظر خود اپنی آنکھوں سے دکھا ہو گھوڑے کی بھی بیان کر دیتے کہ گھوڑا ایسا یہ ایسا وہ ایسا ہمارے ایک ساتھ بیان کر رہے تھے کربلا کے واقعے میں تو کچھ بریلوی لوگ اپنے دوست تھے ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ فلانے نے تلوار سے مارا اور ان کی لاش اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا یا ای تنفسل مطمئنہ ارجیل عربی گیرازیتم مرضیہ تو میں نے ان سے بولا یار اچھا یہ بتاؤ اللہ کے ر تعالیٰ نے یہ کیا کہا کربلا کے موقع پر یہ مولانا کو کیسے پتا چلا وہی نازل ہونا تو پچاس سال پہلے بند ہو چکی تھی بھائی وہی تو اللہ کے نبی جم کی وفات سے پہلے بند ہو گئی تھی نا تو حضرت جو کربلا میں ہوا تو اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کہہ رہا تھا یہ مولانا کو کیسے پتا چلا پر بیٹھنے والے بھی سب اندھے بہرے ہوتے ہیں نا ان میں سے اگر اتنی ایلو کی طرح اگر کوئی آ کر کے پوچھنا شروع کرے کہ مولانا دلیل کیا ہے اس کی تو مولوی لوگ قابو میں آئیں گے نا ہم لوگ اتنا قابو میں کیوں رہتے ہم کو پتا ہے کہ اگر کچھ یہاں وہاں بیان کیا تو فوراً میسج آئے گا مولانا آپ نے یہ بولا تھا اس کی دلیل کیا ہے تو وہ کوئی اندھے بہرے ہو کر کے سنتے ہیں نا کچھ سوچتے نہیں کہ مولانا جو بول رہے ہیں بھائی اللہ تعالی کر دین کا کربلا کا واقعہ بہت افسوسناک واقعہ ہے حضرت حسین کی وفات بہت مظلومانہ وفات ہے وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے ان کو مارنے والے ظالم ہیں وہ سب اپنی جگہ پر پر کربلا کے واقعے کا ہمارے دین سے کوئی تعلق کیسے ہو سکتا ہے جبکہ دین پچاس سال پہلے مکمل ہو چکا تھا دین تو اللہ کے نبی کی وفات کے ساتھ مکمل ہو گیا تھا نا اس کے پچاس سال بعد تقریبا کربلا کا واقعہ پیش آیا تو کربلا میں جو ہوا اور اس کی وجہ سے جو آج ہو رہا ہے اس کا ہمارے دین سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے دین تو کب کا مکمل ہو چکا تھا اتنی چھوٹی سی بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے جو جو حضرت حسین کے نام پر ہو رہا ہے دین سمجھا کر کے ہو رہا ہے وہ دین کیسے ہو سکتا ہے دین تو حضرت حسین کے قتل سے وفات سے بہت پہلے مکمل ہو چکا تھا تو یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر اس سے کا کیا تعلق ہو سکتا ہے اور پھر یہ کہ ہمارے دین میں تو جسم جو ہے ہمارا یہ ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں اللہ اس کا مالک ہے تو اس کو تکلیف پہنچانے کا ہم کو حق نہیں ہے خود کیوں آرام ہے اسی لیے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جان ہمارا جسم اس کے مالک ہم نہیں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے یہ تو اس کو ہم تکلیف دیں گے تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے جواب دہ ہونا پڑے گا اللہ کے سلاما ہے لازرا را وا نہ کسی کو تکلیف دینا ہے نہ تکلیف اٹھانا ہے نہ خود تکلیف اٹھانا ہے نہ دوسروں کو تکلیف دینا ہے بلکہ عبادات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کے کو اجازت نہیں دی گئی کہ اتنی عبادت کرو گی جسم تکلیف میں آ جائے حضرت عبداللہ ابن ابنام اور ابنیاس کو آ, کے بارے میں اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ وہ پوری رات نماز پڑھتے ہیں اور پورا دن روزہ رکھتے ہیں تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں نے تمہارے بارے میں سنا تم پوری رات نماز پڑھتے ہو اور پورا دن روزہ رکھتے ہو تو کہاں اللہ کے نبی تو کا مت کرو ایسا کرو گے حج متعین آئین تو تمہاری آنکھیں دھس جائیں گی اندھی ہو جائیں گی اور تمہاری جسم کمزور پڑ جائے گا تو پورا رات مت نماز پڑھو منع کر دیا عبادت میں جب اپنے جسم کو تکلیف نہیں دے سکتے تو ماتم میں کیسے دے سکتے اللہ کے نبی وسلم نے دیکھا مسجد میں جو ہے وہ رسی لٹکی ہوئی ہے تو پوچھا کس کی رسی ہے تو حاضر حضرت زینب کی رسی ہے تو اللہ کے نبی وسلم نے کہا کھول دو رسی کہا کیوں رسی لٹکائیے کہا کہ وہ نماز پڑھتی ہیں جب تھک جاتی ہیں تو رسی پکڑ لیتی تو اللہ کی نبی نے رسی کھول دو جب تک ہمت ہے نماز پڑھو جب تھک جاؤ تو آرام کرو بیٹھ جاؤ رسی پکڑ کر کے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑے ہو کر کے کھڑے ہوئے ہیں تو کسی سے پوچھا کہ کی یہ کیا کر رہے ہیں تو کہا انہوں نے نظر مانی کہ دھوپ میں کھڑے رہیں گے اور روزہ رکھیں گے تو الحمد کا ان سے بولو کہ آ کر کے ساں میں بیٹھیں اور اپنا روزہ مکمل کریں تو جب عبادتوں میں میں نے بتایا اپنے آپ کو تکلیف دینے میں اللہ تعالیٰ کیا خوشی ہے بلا وجہ اپنے جسم کو کاٹنے میں پیٹنے میں اللہ تعالیٰ کیوں خوش ہوگا اللہ تعالیٰ نہیں خوش ہوتا اس بات سے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا نہیں چاہتا کہ آپ اپنا جسم کاٹے پیٹیں تو جب عبادتوں میں ہم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اپنے جسم کو تکلیف دیں تو اس میں کیسے ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے دین کے اندر ہی نہیں اصل میں یہ بات کے زمانے کی اجاد ہے یہ اصل میں جو محرم کا کے عبادتیں ہیں یہ عیسائیوں سے لی گئی ہیں جو ماتم ہے نا یہ عیسائیوں سے لیا گیا ہے عیسائی بہت سارے فرقے ابھی بھی جو ہے وہ خاص طور گڈ فرائیڈے کا جو دین ہوتا ہے اس دن وہ ایسے ہی ماتم کرتے ہیں آپ کبھی انٹرنیٹ پر جا کر کے سرچ کریں گے یا میرا وہ ویڈیو ان شاء آنے والا اس میں وہ دیکھیں گے آپ تو اس میں میں نے وہ فوٹوز دیے ہیں اور وکیپیڈیا کا جو ہے باقاعدہ وہ ہے کہ گڈ فرائیڈے کے دین اسی طرح کی یعنی آپ وہ تصویریں دیکھیں گے عیسائیوں کی کیونکہ ان کو ان کا یہ خیال ہے کہ حضرت کو ایسے ہی گیا تھا سلیب پر لٹکایا گیا تھا تو اس تکلیف کو محسوس کرنے کے خود بھی کرتے یہ سے سن 352 ہجری میں ایک بادشاہ نے جو ابن بو دلمی غالباً اس کا نام ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس وہ بغداد کا گورنر تھا بغداد کا حاکم تھا بنو عباس کے زمانے میں لیکن بہت طاقتور ہو گیا تھا وزیر ہونے کے باوجود تو اس نے یہ بھی تجاد کی ماتم کی 352 ہجری سے پہلے خوشیوں کے ہاں ماتم کا کوئی تصور نہیں تھا یہ تین سو ہجری کے بعد پیدا ہوا اس نے عشورہ کے دن اعلان کیا کہ آج جو ہے خرید و فروخ بند رہے گی اور عورتیں بال کھول کر کے بازاروں میں آئیں گی اور نحا کریں گی اور جو ہے وہ سارے جو ماتم کے طریقے اسی کے زمانے کی ایجاد کیے ہوئے ہیں تو یہ بعد کے زمانے کی ایجاد ہے شیعوں میں ابتداء میں اور پھر یہ جو ہمارے یہاں پہ یہ پایا جاتا ہے یعنی محرم میں جو ماتم منایا جاتا ہے اس یہ صرف ماتم نہیں ہے یہ تو استغاثہ ہے یعنی اس میں تو باقاعدہ حضرت حسین کو پکارا جاتا ہے مدد کے لیے تکلیفوں میں تو یہ تو ماتم ہونے کے ساتھ ساتھ شرک بھی اس کے اندر ہوتا ہے حضرت علی کو حضرت حسین کو بلکہ وہ تو گھوڑے کو بھی جا کر کے اس کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں کیا ذلجنا بولتے ہیں اس کو ہاں ظول جناح کو جا کے سجدہ کرتے ہیں اس کے نیچے سے گزرتے ہیں اس کا پیر چومتے ہیں ہاں کتنی یعنی مشرق کی عقل اللہ تعالی مار دیتا ہے جس دین میں اتنا زیادہ پابندی ہے غیر اللہ کو پکارنے کے والے سے اس دین کا یہ حل کر دیا ان لوگوں نے اور مسلمان تو یعنی شیعہ تو شیعہ شیعوں سے کیا شکایت چلو ان کا تو دین ہی یہ سب ہے جو لوگ اپنے آپ کو سننی بولتے ہیں ان کیا یہ معاملہ ہے جو تازیہ بنائے جاتے ہیں تازیہ کیا ہے تازیہ قبروں حضرت حسین کی قبر کی شبی ہے نا حضرت حسین کی قبر کی نقالی ہے تو ہمارے یہاں دین قبر اتنی اونچی اونچی بنائی ہی جاتی ہیں اللہ تو ایک پالش اصلی قبر بھی ایک بالش سے جو ایک بلس ہوتا ہے ایک بلس سے زیادہ قبر بھی بنانے سے اونچی کرنے سے منع کیا ہے یہ تو حضرت حسین کی قبل قبر جو ہے اس کی نقالی کر کے کیا کرتے ہیں جا کر کے باقاعدہ ان تازیوں میں مدد مانگتے ہیں وہ مجاور ٹائپ کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اس میں اور ان سے فریادے کرتے ہیں تو وہ دین جو ہے اس کو بالکل بدل کر کے رکھ دیا گیا ہے بدعتوں کے ذریعے سے محرم کو ایک دم آلودہ کر کے رکھ دیا گیا تو ایک تو جو ہے محرم کے حوالے سے آ ایک, ایک تو خرافات اس طرح کی ہیں کہ محرم کو جو ہے وہ بالکل بدعتوں سے ماتموں سے گھیر دیا گیا ہے دوسری خرافات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے محرم کو خاص طور پہ عشورہ کے دن کو کھانے پینے کا دن بالکل بنا دیا ہاں کھچڑا کھائیں گے شربتیں باٹیں گے یہ بھی بدعت ہے جہیں جس دن روزہ اس لیے میں سوچ میں بہت لوگوں کو بولتا ہوں میں بولتا ہوں کہ رمضان میں اپنے مسلمان ہونے پر شکر کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کافروں کو دیکھو پھر اپنا روزہ رکھو تو شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں اور محرم میں اپنے سنی ہونے پر اللہ تعالیٰ کے دل سے مطلب شکریہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ سنی ہے اور ربی الاول میں اہلدیز ہونے پر <laughs> رمضان میں مسلمان ہونے پر شکر کا جذبہ محسوس ہوتا ہے اور محرم میں سنی ہونے پر اور ربی الاول میں اہلدیز ہونے پر کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا مسلمانوں میں سنی بنایا سنیوں میں اللہ تعالیٰ نے اہلدیز بنایا ہاں بتائیے صرف اہل حدیث ہی ہیں جو روزے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں آشورہ کو آپ کو اور کسی مسلک میں روزوں کا ایسا اہتمام نہیں ملے گا اور دیکھیں اللہ کے نبی سنت کو پکڑن کے رکھنے والے اہل حدیث ہیں سنت کی اتباع کرنے والے وہ ابھی تھوڑا سا کیلنڈر میں اپنی ایک تاریخ آگے چل رہی ہے نا پچھلا مہینہ 29 کا تھا اور یہ جو ہے کیلنڈر تھی 29 کا تھا اور چاند نکلا نہیں انتیس کو تو انشاءاللہ شاء 19 اور 20 کا ہے 20 تاریخ کو آشورہ کا روزہ ہے مسلسل مجھ کو فون آ ہیں کہ کب رکھنا ہے کا تو مجھ کو خوشی بھی ہوتی ہے سوچ کر کے کہ چلو کم سے کم ایسے وقت میں جب محرم کو سے گندا کر دیا گیا ہے صرف اہل حدیث وہ ہیں جو سنتوں کو پکڑ کر کے رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ اور ایک ایک سنت پر ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے الحمدللہ عمل کرتے ہیں ہمارے یہاں لوگ ہاں جمعرات اور جمعہ کا روزہ ہے جمعرات کو تاسوا ہے یعنی نوا نو محرم اور جمعہ کو انشاء اللہ تعالی عاشورہ کا روزہ ہے تو ایک کام ایک چیز جو ہے نا تو کچھ کچھ لوگ راف, یہ کیسے شروع ہوا کھلانا پلانا یعنی کھچلا کھلا رہے ہیں شربت بانٹ رہے ہیں تو آ, کیسا ہوا کہ کی رافضیوں نے جو ہے وہ محرم کو بالکل عاشورہ کے دن کو غم کا دن بنا دیا تو ان کے مقابلے میں جو نواسب تھے ناصبی جو اہل بیت سے نفرت کرتے تھے جو حضرت حسین سے نفرت کرتے تھے ان کے رد عمل میں انہوں نے کیا کیا اس کو خوشی کا دن بنا دیا کھانا پینا اس کے اندر شوق جو ہے پورے کرنا تو اب یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہی چیزیں جو ناسبیا کہاں پائی جاتی تھی اب وہی چیزیں کیا ہے عشورہ کے دن اپنے نہیں نہیں موجود ہے اب یہ کیا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ اگر یزید کا دفاع کرتے ہیں اور اس کو ناسبی بول دیتے ہیں لیکن اہل سنت کیا ناسبی کن کو کہا جاتا ہے جو اہل بیت سے نفرت کرتے تھے جو حضرت حسین سے نفرت کرتے تھے تو یزید کا دفاع کرنے والے حضرت حسین سے نفرت نہیں کرتے وہی کہتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ راضی نہیں تھا حضرت حسین کے قتل سے نہ اس نے قتل کیا نا قتل سے راضی تھا اور یہ بات مورخین نے بھی کتابوں میں لکھی ہے وہ ایک الگ موضوع ہے تو ناس, وہ ان کو جو ہے نا بلکہ باقاعدہ یہ بات علماء نے کہی ہے کہ ناسبی اہل سنت کو ناسبی کہنا یہ روافظ کی علامت ہے روافظ اہل سنت کو ناسبی بولتے ہیں ورنہ ناسبی وہ لوگ ہیں جو حضرت حسین کی وفات سے خوش ہوتے ہیں حضرت حسین کی وفات سے یہ لوگ خوش نہیں ہوتے جو یزید کا دفاع کرتے ہیں ہم لوگ جو عزید کا دفاع کرتے ہیں ہم یہ اس حضرت حسین کی وفات سے خوش نہیں ہوتے ہم یہ ہی کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی وفات میں یزید کا ہاتھ نہیں تھا نہ یزید اس سے راضی تھا یہ بات موربقین نے بھی لکھی وہ ایک الگ موضوع تاریخ کا ہے اس طرف ہم اب ابھی نہیں جا رہے ہیں تو یہ جو ہے امام امتمیہ وغیرہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو کھانے پینے کی بدعتیں ہیں یہ اصل میں ناسبیوں کی ایجاد ہے یعنی یہ ناسبیوں نے یہ کام کیا کہ کیا کیا کھانا پینا ہی شروع کر دیا جو ہے ان دنوں کے اندر عاشورہ کے دن کھانا پینا شروع کر دیا پھر اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک خاص روایت بھی ذکر کی جاتی ہے عاشورہ کے دن کھانے پینے کی توسیع کے بارے میں کہ اپنے گھر والوں پہ وہ حدیث اس طرح کی ہے کہ اللہ کے نبی وسلم سے یہ بات روایت کی جاتی ہے کہ جو رمضان کے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں اور اہل ویال پہ توسیع کرے گا یعنی ان کا ایک منٹ وہ روایت الفاظی اس کے میں پڑھ دیتا ہوں حدیث جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ حضرت عبداللہ اب نے مسود سے مروی ہیں وہ فرماتے کہ اللہ نے فرمایا من وس علی اللہ ہی یوم عاشورہ لم یزیل فی سعطین سائرہ سنتی ہی کہ جو آشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر اپنا دسترخوان وسیع کرے گا اللہ تعالیٰ سارا سال اس کا دسترخوان کیا کرے گا وسیع رکھے گا سارا سال اللہ تعالیٰ اس کو موسر عطا فرمائے گا تو یہ روایت بیان کر کے کچھ لوگ اس بات کی بھی دعوت دیتے ہیں کہ عاشورہ کے دن خاص طور پہ اس کو اس کا اہتمام کیا جائے کہ دسترخوان وسیع کیا جائے اس کو امام تبرانی نے اوسط میں روایت کیا لیکن اس کے جو راوی ہیں تبرانی میں محمد بن اسماعیل الجعفری امام و حاتم اس کے بارے میں کہتے ہیں منکر الحدیث یہ مطلب منکر حدیث لے کر کہتا تھا ایسی حدیث جو کسی کو نہیں پتا وہ لے تھا تو, تو ایسی حدیث اگر کوئی لے کر کیا ہے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا ہے اسی طرح حافظ ابن حجر وغیرہ نے بھی لکھا ہے کہ جو مناوی کی ایک روایت ہے حافظ ابن نے فرماتے ہیں جو ہماری میں ہیں کہ اتفق اللہ تفر ہیسم ایک راوی ہے اس کا اور اس کے ضعیف ہونے پر سارے لوگوں کا اتفاق ہے امام بحکی اس حدیث کے بارے میں فرماتے آسانی دوہ کل لوہا ضعیفہ کی اس کی جتنی سندیں ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں ابن رجب اللہ طائف میں کہتے ہیں لا یسف اسنا دہو اس کی اسناد صحیح نہیں ہے وقت روی امین وجوہین آخر لایسی حشی امینا اور اس کی جتنی بھی سندیں ان میں سے کوئی بھی سند صحیح نہیں ہے یعنی کوئی بھی سند اس کی صحیح نہیں ہے اور مختلف اہل علم نے باقاعدہ اس کو ضعیف قرار دیا ہے تو سندن یہ روایت ضعیف بھی ہے اور بلکہ اچھا ایک عجیب بات یہ بھی کہ جو لوگ آشورہ کے دن توسیع تعام کی بات کرتے ہیں اور کچھ ایک قلیل طبقہ ایسا ہے لوگوں کا جو یہ کام کرتا وہ لوگ کیا کرتے ہیں عاشورہ کے دن دسویں محرم کو مغرب کے بعد خوب دسترخان سے جاتے ہیں تو بھائی مغرب کے بعد تو گیارہ گیارہ محرم لگ جاتے ہیں تو یہ بھی عجیب ہے یعنی آپ سوچیں نا اگر اس پر عمل اس پر عمل ہوتا تو امت تواتر کے ساتھ پتا تو کون سے دن کرنا ہے نا وہ بولتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کرنا ہے اور وہ گیارہ گیارہ ذلیجا وہ کر رہے ہوتے ہیں اور گیارہ محرم کو ذلیجا سے ابھی نکلے ہیں نا اس لیے ذلیجا زبان پہ چلائے تو وہ حدیث سناتے ہیں عاشورہ والی اور توسیع تعم کرتے ہیں گیارہویں محرم کو تو یعنی یہ عمل تھا ہی نہیں نا ہوتا اگر متواتر تو آپ کسی اور عمل کے بارے میں نہیں دیکھیں گے کہ تاریخ کوئی اور ہے اور عمل کسی اور پہ ہے یہ تھا ہی نہیں تو بہرحال یہ بھی روایت جو ہے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے اور ہاں ہاں ارے ربی البول تو پورا دن نکالتے رہتے اول والے بھی اتنا زیادہ وہ نہیں میرا لام آج درس بڑا لمبا ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دُعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے ہر طرح کی بدعتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اقداد اللہ <سؤال> علیہ وََ المسلم <سؤال> اللہ